حوب نہ خوب کی من کی اللہ اللہ فتم کی یا لا تغفر فری خوب کی علی خال ناس حال اولاد تاریہ حالت دماغ اجوٹہ چلاسے اور سینہ اوپر تاریہ وہ استر گبانی اترگی پٹی پٹی کیگی انا شاہ قال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نہ اسحد حکم چکر پرکاریش ہو تو صاحبمانی اور صلی فدل خود ادمت کینی وضو دی چھ ہی حتى زمانہ انہ ہم چلا چھ دینہ غا سردو خوف غلبہ دو خوف ان ان حضکم ذا صلی فحین ذ غلبی اذَا ہو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِي فرکاری غلوہ خوپنے فرکار وی توجے تو خوپ لفر اللہ, مفرل اللہ, مفرل اللہ یا صاحب شاید چے ارادہ وی کیا تھا مے یرید ارادوں کی چے معافی ولی صلی اللہن فلا موقینی فسبناب سو پزید معافی بار مزا تاخیر کی مار دارا کہ فزید اللہم اغفِر لَک اللہم اغفِر لی یا فزید سوال ما جن بدل تاخیر لی بو وی وکل <تصفح>